نا امان آنے او پر برابرا برا خبر تھا شامل دی و نہوکیلام کہا ماما کبھی ماما کبھی تعلیم تو پران کمہر کے امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم تعلیم تو پرانا کی سب وکیل فریقل کے دا. سبق اجازت واقفہ دی برفید شیطان بہن اندر میں انن دے کہ ہوا آوا شیطان جکم شی برتلے اوغان ابو بکر جی اوا رن ہو ن پریکو نو نبی نے سامنے ترتیب اوا ماجرات ہو چوارن ورت وافا چگی جامارو مشک چری وکیل شی ورکی مواکل دعوی نے پاس نہیں جائز دا کہ گا س کوس او دین ہو اوا تجری پر کی تے نے وسری انہی حال وچ جی تو نبی نے سن نہ دوچہ ہر روزن دے او حزم ولک جے بن سلاوا بس کندا جائز اواز کرے وہ ترق جائز ہے نقل قبرات ثابت درات النصر ہے اقرا اسم علی محمد احمد صلاح محمد بن علی او کیبو کاو سر سے نگرانی کا پاتان آدند سپیج ربل کرہ فجارہ یا باوری موقوف تو اللہ لارکان کتاب سامنے پیش قوم نبی علیہ السلام تھا وہ طاری باب سے پڑھیں اقار دادی بہن نم ضرورت راو سے دیتا ابنا نے ضرورت مجبور کرے رے نما نرا بہن نم کاج سے مصاج نار یالاں استدنگہ تمہہ تبال بچی ہوئی حائضن شرعیۃن دحرتوجن مجبورے ملاقات ولی حائضن شرعیۃن فار لہذا طب قال بخلے تام شہد صحابہ فخلدتوا عمرو بريه خدما لله راس بعض الاغني بصباغي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا باورما پارت النبي صد وحيان ما انهشوا لما قالات يلقاتو لكين سبي غاشبا وقد رسول الله شكا حن شريه تن شكات قد حادث تقعد عيال بالغ ما في رحمه غيره فخلدت سبيلون ما بريه خدغلات بريه م आजाद بكا قالا ما انه قلب قلب ان نو قذا کا فکذا بقذا سے دلوں میں جو سئےعودون و بسی کے وا فارتو اب بلار روہم وا مخن بہر زما میو کن راشی دے واپس کی جنوں بے سمیر ہاں ائے تو ان نو سئےعود لو کون رسول اللہ رسو کا تھا پجارے کے بے ذمشواد لا شروخ چل میں کولی سامن حسوا حسیا را به سے نپید تامنا اے خدیہ بتانے کہ فقط سن میں میں نے فقر طلبان کہیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حافظ قوم نے نبی علیہ السلام سے تعاظردانی دیو دیما پریدا نہیں میں محتاج والا یا یالن ذو محتاج ما بان بال بچے او لا اعوذ و زبر واپس کہیں فرہم توما پھر ہم راے فقر نے سبے بے ترا والے دیک سن ایک داد سے پاور پہ برے ہوتے لیکن درو جن دے دا تقدیب تصدیق دکھا بلکہ نماجیدہ خوفان پادام اللہ ہاتھ پای کے باعث کے طرف دین روغانی نے سبب تخلیل والے سبب تخلیلنگے جینے اپنے کی چاہیے اعلان کی جو سا سار یا خدا نے تو سبھی رو اے تو کال نو قدم کا و سيعوذ لے بابد کی فرادت تو سارے سرما بعد نمبر 15 انتظار کو 15 صبح قلت لنفعل لقد قال دا تو هذا اخر سلام ملاتین داخل نے تریم سندے اخر مل دماغ جلندریو سلام اند کا پل نام دانی وعدہ میں کلمات ہیں اللہ لہ رے زمانہ بتالو کے दास کجما اللہ ما ہوا لگا ا ا سناد بالخير ما هو اصل الцима تدك ماذ مغوارات المذار اذاه يتلا فراشك الشيطانم بالقرار كريم عزمت اور نے تاثیر قائل نے ذو يتلا فراشك چرچدے کا نے قلب بسریتا و انت ورسي الله ولا الہ الا هو الحي القيوم ختم کدايه اولاد میں حتى ختم ان گاخر جداب ذات ہو ان کل تذال عليكم من الله ہمیشہ بتا بہ دلالت میں حادث مکرشی کیا فرشتہ خبر من کر نہ ہتہ ہتہ ولقمن ہتہ تو ثیاکان اہرسدا بازی میں ادراج میں جانے میں ان بعد روات پوندے راجہ سنگر کی چدار کا وہ ہو نہ ہو انتفاع دےنے کی نہ کنہ وقال اہرسن اہرسنا اہرسہ شے ہیں ارہے بازی کا اہرسنا تھے وہ اہرسہ خلقنا پکوسون تھے خبر خبر ہے صداعو جا دے دے تادم اور دے انسان دے دے من یا بابر را دے پشک بھی انسانی شیطان شیطان شیطان مردو نباڑا توڑے کے فاسد قاری کے واسطے میں نباڑا بے, بے مردوڑا دروازے کرے کیا خیال ہے کہیں تو کام کریں گا انٹرنیٹ گاڑے بلا منہ ہونے بلا سام تمرین برنیے لاونہ اول کا جرب بہترین لا برنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے راہزاد کم دین تعالی حسریں انا آل بنا الخال انا بنا ثمر رديين من سجد رديين قالوا لي فما ثم من حسائن ماخذ للردي وجننه دوغي بي سائل به اني قسم کا جنن نہیں لنت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمن نبی علیہ السلام علیہ ردیات عام النبي صلی اللہ علیہ السلام نبی رسند ذلك ظاہو کی ذکر ظاہرو ادم گئے وہ گئے فزوقوا ردیی بارے کلمت الحزن و کلمت الحب او دانے کلمت تاو طنف قرآن شیعوں فدیکم اسمانِ عرب اوہ اوہ عین الرباء عین الرباء لا فعین سدہ عین سدہ لا تفرض آل قدام ذکر کری دی تنسیس نشتر باہو قند فدیب اسمانی تنسیس پرد بے باہر نشتر حران کے باہر من قدر فدیبانی ہم عالمی کے دینا یہاں بعض لوگات کی تنسیس را گرہ ردہ ردہ علی بنا دی کر کے ہی تم تنسیس نہ کرے لاکم مصفورال فاضرین ذات ذات اسراہ دی پرات کی نہ سری ہیں لگا رضی کی رت حالات طریق مرات تے مثلا دغا تنسیس نہ یورت او وح او مثل انا کی کہ فم کلام التنافر کہ ہن سے نعمت الربا ائے الربا میں کرن کو درے لا تفر ذالک دا لا کرون کی ذات لا تفر ذالک و لیکن نہ ارستہ انت شرع میں انت شرع جس طرح تی واجب تبریک جو یہ تھی مجروا ترتی دا رنو چھ بڑا حیرت تھا اپنے فرضی کی جو مروا تے اج تمہارا بھی بہن اخرہ ان دے باتیں نکڑا ودھا پاشاں ام بولاں رواں جے میں کروا بریف دو گے اسیں نوے باتیں نکڑا جے میں کماں بیچے او کی میں باتیں نہ مردوں بیٹنا بیٹ تمہارا بھی تمتنی بیواثہ پر درایم جنای ربانی برنی کجوری بابر ادارہ کے ذیوال کی ونافتی وایک مصدیق اللہ منوکیل وقف پانی شکم اس مکہ ادارہ وقف چ داوی اور نفقتہ وکیل کر دوال پنخاب پانی الہ او ایتما سے دیکھتا ابنا مسرف کرے کی کل وکیل پن وقفی ونے شو گا وای تو اما سری تو ور کئی وکیل طارم دو ستا نام جہاز نم اور وکیل فراغ پکنم کو مرد نہ ہو اور عمر وکیل کا حدود کی یا حاکم یا خلیفہ حدود بار حاجی میقالہ اور میرے جاننے کے نزدیک مطلب ان نئے جودمہ کا رواہ ہے وقت ہےونس الیال ملت خدا کے کمال چیزیں الہامت ہے خدا نا الہامت ہے تھا الہامت تکم اغا مستاجر دے بنے طرف بچے دے طارق فرض میں تجریبوں سے وہ ہی نرا مال مال کا دانہ ہے جو مندرا ہوا ہے دنیا اور جریدہ مال کا دانہ ہے جو تیری وکال فضنوں حدایا اور حرم بانی اور داغین وکین نگرانی دا دا دا کنا مال کا دلاتا کنا مال کا دلاتا بدر میں اعلان ہم رات نام رات اعلان ہمارا کے پرائے جو انا انا بدل کے سلایدہ دا رسول نماز کریا ماڑے لگا دا تنوت تلوار دے ملقال چل بندو میرے گنے دا دا دا دا فاسی نرے وکیلو کر دا کو بولے زبت نو جو ہرک رب عبد اللہ نماز میں ہو جے تو یہ دیوری کی نماز تو اگے پانے امحرم کر دی اگے پانے دا گنڈی سنن کتن کہ حالت حرام دا حرم نک تم ملی پا گئے کہ برم احرم انا رسول اللہ حرام سے پنے بلا سلام علی شیخ حدہ سڑے حاضری ہو سمے تو یا بدیوان اتمام تا اپ نے مقاله راجہ حسین علیہ بالله ولی الفاضل فرمایا بری عادتنا یا لنا یا قرات على ملك نظام الله من اول جانا دون ذکر شو بالمذ بالقصر لفتح باب من باب ودارت سفير الملك وغان داوینا فزنا يا بات سمجھ میں نہیں تم خاموش کھڑے خبرا <تصال> خار یا رسول بکا تمام رسول نے اقاڑی دی وہ بنیان میں تبہ اسماعیل علی مک اقا لو نمبر 28 بابر وقارک لانی نے فرہانہ دی بنا ہوا وہ وکیل گزور دا مردا 1050000 کی بنور عمر کی نے حفاظت خزانے کی اور حفاظت تنور عمر کی مری عطا کرنا محمد العواد نے رسانہ اندرین کی وجہ کی تو کے بعد ہمارے ورگی ہے یول سیکو ما قال رما قال الذي يعتماء من اسی جو پیام کرے سے کہتے ہیں کہ میرے کامران موفرن کامل پورا کامل مو کامل پورا طیبان برصحاب دار طیبان نفسه قشار سے پرے وانی اور میرا او میرا بھی اور پر سفر طلب اواب الحرس المزاحرت متعلقہ محکام مزاحرات اور کمروات کے